تو کتاب ال ایمان وندور ایمان یہ یمین کی جمع ہے اور یمین کے معنی کیا ہوتے ہیں اصل اور یمین کے معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے یمین معنی رائٹ بھی ہوتا ہے تو زبان جاہلیت میں اہل عرب جب کسی بات پر اتفاق کرتے تھے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے تو گویا کہ یہ چیز جو ہے وہ قسم کے معنی میں چلی گئی تو یمین کا اصلی معنی کیا ہے ہاتھ کے ہے ہاں؟ تو چونکہ ایسا کیا جاتا تھا اس لیے اب اس یمین کو قسم کے معنی میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ندور یہ ندر کی جمع ہے اور ندر کا مطلب شرعی مطلب, مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کے اوپر واجب نہ ہو اسے اپنے اوپر کسی کام کے ہونے کی شرط لگا کر کے واجب کر لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کام کروں گا اور یہ ندر جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی اللہ کے لیے اور یہ ندر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائز اور درست نہیں ہے بلکہ شرک ہے عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية الابي داود والنسائي على بحريت رضي الله تعالى عنه لا تحلفوا بی ولا بی ولا روایت ولا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے <تصفح> تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قافلے والوں کو آہ آواز لگائی اور پکارا کہ سنو ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع کرتا اس بات سے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ اب آبا و اجداد کی قسم کھاؤ اس سے اللہ تعالی تم کو روکتا ہے اور یہ روکنا کیا ہے نہیں ہے اور نہیں تحریمی ہے یعنی حرام ہے ایسا ماں باپ, ما باپ کی قسم کھانا یا بلکہ کیا کہتے ہیں مخلوقات کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی بھی کسی کی بھی قسم کھانا یہ کیا ہے حرام ہے اور دوسری حدیث آئے گی ابھی جس میں شر کے کہا گیا ہے فمن کا نئے خالفن اور اگر کسی کو قسم ہی کھانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش رہے چونکہ جس, کی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے قسم کھانے والے کے کی نزدیک کیا ہوتی ہے عظیم ہوتی ہے عظمت والی ہوتی ہے تو گویا کہ انسان نے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور چیز کو عظمت دے دی تو گویا کہ اللہ کی عظمت میں اس کو شریف ٹھہرا ہے اس اعتبار سے یہ شرک ہے حدیث جو ہے من حلف غیر اللہ فقد کفرا اشرک کہ جس کسی نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا تو اس لیے جو ہے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہے مخرج من الملہ نہیں ہے یعنی اسلام سے خارج کر دینے والا شرک نہیں ہے لیکن چھوٹا شرک ضرور ہے یہ متفق روایت ہے اور سنن بھی داؤود اور میں ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مربی ہے اور اس کی بھی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قسم نہ کھاؤ اور نہ بتوں کی قسم کھاؤ اور اللہ کی بھی قسم کھاؤ تو تم جھوٹھی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم کھاؤ اللہ اللہ اللہ ون تم کی قسم نہ کھاؤ مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو تو گویا کہ اللہ کی قسم کھانی ہے تو آدمی سچا ہو تبھی اللہ کی قسم کھائے اللہ کا نام بڑی عزمت والا ہے اور بڑا احترام والا ہے کوئی شخص سے جھوٹھی قسم کھائے جھوٹ بولنا ویسے بھی پاپ اور پھر اپنے جھوٹ کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائے ہاں تو یہ عمل جو ہے گناہ کبیر عمل سے ہے لہذا کسی کو بھی ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے اور دوسری حفیظ اس سلسلے میں یہ ہے کون ابھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمین کا اعلی مایوس کا بھی صاحبک وفی روایا ال علی نیت المستحلف اخرجہما امام مسلم ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قسم اس چیز پر پڑے گی اور واقع ہوگی جس میں تمہارا ساتھی تم کو سچا جانے اور اس حدیث کی الفاظ کی تشریح اگلی روایت میں یا اگلے ٹکڑے میں ہو رہی ہے کہ الیمین علی نیت المستحل کے قسم کا اعتبار قسم لینے والے کی نیت پر ہوگا یعنی قسم لینے والا جس چیز کے لیے وہ قسم آپ سے لے رہا ہے آپ کی قسم اسی چیز پر واقع ہوگی اگر آپ نے بہانہ کر کے ہیلا کر کے قسم کھائی لیکن اس چیز پر آپ نے قسم نہیں کھائی جس چیز پر قسم لینے والا آپ سے قسم لے رہا ہے تو آپ جھوٹے اقرار پائیں گے قسم لینے والا تو کسی چیز پر قسم لے رہا ہے اور آپ جو ہے ہیلے سے کسی دوسری چیز پر اپنے دل میں نیت کر کے کہ گویا کہ آپ جو ہے دوسری چیز کی قسم کھا رہے ہیں بچنے کے لیے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ آپ کی قسم آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قسم لینے والی کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر بھیلے بہانے سے دوسری چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ جھوپی قسم شمار کی جائے گی فعل عبد الرحمن بن ساموراس رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلفت على یمین فرعیت غیرها خیرا خیرا منها فکفر عن یمینك وقت اللذی هو خیر متفق علی وفی لغض للبخاری تلدی ہوا خیر وکف فران امین <يمينك> و فیر وا تل داود فقف فران امین تم تلدی ہوا خیر اسمادی <صحیح> عبد الرحمن بن سمرا ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب تم قسم کھاؤ کسی کام پر تم قسم کھا لو پھر تم دیکھو کہ اس کام کے علاوہ دوسرا کام زیادہ بہتر ہے تو تم اپنے قسم کا کفارہ دے لو اور وہ کام کرو جو اس سے بہتر ہے سمجھ میں آگئی. کسی آدمی نے کسی کام کے کرنے پر قسم کھا لیا اور اس کو سمجھ میں آیا بعد میں کہ اس کام کے علاوہ دوسرا کام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کسی نے مثال کے طور پر قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلا شخص کو بطور صدقہ اتنا پیسہ دوں گا پھر اس کے سامنے اس سے زیادہ کوئی فقیر نظر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اسے چاہیے کہ جو بہتر ہے اس کو کر لے اس کو کر لے اور جس پر اس نے قسم کھائی تھی اس کو چھوڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے یہ لفظ جو ہے صحیح مسلم کا ہے کہ پھر وہ اپنے پکب فرانک و تلدی ہوا خیب کہ اپنے قسم کا کفارہ دے دو اور وہ عمل کرو جو بہتر ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ فعلدی ہوا خیر وقف فران یمین کہ جو بہتر ہے اس کو کر لو اور تم اپنے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو سنن بھی داود میں یہ لفظ ہے اور یہ لفظ قریب تر ہے وہ کیا ہے کہ فقف فران یمین تم عطل ہوا خیر کہ پہلے تم اپنے اپنی قسم کا کفارہ دے دو پھر وہ عمل کرو جو اس سے بہتر ہے تو گویا کہ اس میں اس حدیث میں ترتیب میں فرق یہ ہے کہ پہلے آدمی کیا کرے کہ پہلے کفارا ادا کرے جب قسم ٹوٹی تو وہ کیا کرے گا کفارا دے گا کفارا دے, دے لے تب وہ دوسرا کام کرے جو اس کو بہتر نظر آ رہا ہے اور قسم کا کفارا کیا ہے سورہ معدہ کے اندر ہے فکفارت ہوں اطام عشرت نساکین امن اوسط عمت قیمون احلیقم او قسمت ہم اور تحریر و پہلے یہ تین چیزوں میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا اب ان تینوں میں اختیار ہے جو آدمی کو جس کو اختیار کرنا چاہے چاہے آسان والا یا مشکل والا اپنے اپنے جو ہے حیثیت اور اپنے اپنے جو ہے اس کے عزم اور ہمت کے اعتبار سے کرے لیکن اگر یہ تینوں ان تینوں میں سے کوئی نہ پا سکے کیا نہ کرے تو کیا ہے تین روزے رکھیں فمل فصیام صلاقت ایام اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ پائے نہ کر سکے تو پھر تین روزہ رکھے تو یہ ہے قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ بھی یہی ہے اگ ادی سے اللہ اس بارے میں والد نے عمر رضی اللہ تعالیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف فقال ان شاء اللہ را علم محمد و اربات و صحاح حدیث صحیح ہے اور حدیث یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا کہ جو شخص سے قسم کھا لے اور قسم کھانے کے وقت وہ انشاءاللہ شاء اللہ کہہ اللہ کہ میں فلاں کام انشاءاللہ اللہ کروں گا قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام انشاءاللہ اللہ کروں گا یا میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام انشاءاللہ نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اگر اس نے کسی ایسے کام کو کر لیا جس کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ نہیں کرے گا یا کسی کام کو نہیں کیا جس کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ کرے گا تو وہ ہانخ نہیں ہوگا خالص نہیں ہوگا کیا مطلب یعنی وہ قسم کا توڑنے والا نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کیا کیا ہے اپنے عمل کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے ان شاء اللہ کہہ لیا ہے تو ایسی صورت میں وہ خالص نہیں ہوگا اس کو کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا ربی اللہ تعالی کا نتیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقلب القلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اکثر کیا ہوتی تھی کہ نہیں قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پلٹنے والا ہے الٹنے پلٹنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی قسم کھایا کرتے تھے تو اس بات کی اور بہت ساری حدیثیں باقی ہیں ابھی اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اگلے درس میں ان کو پورا کیا جائے گا دا وقت تمام ہوا بات ابھی باقی ہے انشاءاللہ شاء اللہ زندگی رہی آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو پوری کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم محمد والا بھی السلام علیکم اللہ